میں چند مسائل پڑے تھے کل اور ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ایک ہی آدمی انصاف کے دونوں طرف کا مالک ہو سکتا ہے ایجاب و قبول کا یہ بات پڑی تھی اور اس کے بعد جو آبھی مسائل آ رہے ہیں جہاں سے آج شروع ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کے کوئی اتنے خاص مسائل نہیں ہیں کچھ فضول ہین سے متعلق ہیں کچھ آدھی غلام وغیرہ سے متعلق ہیں تو کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں ہے اس لیے آج ہم شروع کریں گے باب المہر سے سفر نمبر 345 سو تینتالیس سے دیکھیے باب المہر سے مہر کے بارے میں یہ ہے عبارت امام نقدی رحمتہ اللہ نے تشریح کر رہی ہیں اور یہ سیخا علم یوسم نے فی محرم و جو حسن مسئلے <تعالی> مہر جو ہے نا اس کے قرآن میں حدیث میں مختلف نام آئے ہیں جیسے قرآن میں صداق کا لفظ آیا ہے نخلۃ کا لفظ آیا ہے اجر کا لفظ آیا ہے فریضت کا لفظ آیا ہے جی یہ مختلف نام ہیں جو سب کے سب مہر پر بولے جاتے ہیں صداغ نخلا اجر فریضہ وغیرہ جی اور مہر حدیث میں آیا ہے تو ویسے ہم لکھا ہوں اللہ سے ہی کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہے اگر مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو ماہر کا مہر کا تطرہ نہ بھی ہو تب بھی نکاح صحیح ہوتا ہے اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ آپ انضمام یعنی زوجین کو آپس میں ملانے کا عقد ہے کہ اس رواج کا نام اسے کیا بولتے ہیں نکاح یسیم تو یہ تو زوجین کے ساتھ ہی کام ہو جاتا ہے جی کیونکہ اس کا معنی بھی از رواج ہے انضمام ہے نکاح کا معنی انضمام کا آ ہے کہ ایک دوسرے کو ملانے کا آکر ہے پھر روزین کے ساتھ یہ بات تام ہو جاتی ہے سماج الشران عبادترف المحلی پھر مہر جو ہے یہ شریعی طور پر واجب ہے بشرف المحلی شرافت محرل کے اظہار کے لیے یعنی مہر جو دیا جا رہا ہے اس چیز کے جس چیز کے عوض میں مہر دیا جا رہا ہے وہ بہت قابل احترام ہے اس کے اظہار کے لیے کہ یہ قابل احترام چیزوں میں سے ہے اس کے بدلے میں یہ مہر ہے اسی لیے مہر دیا جاتا ہے اسی لیے واجب شہری طور پر فلاح یا خاطر نکاح نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اس کے ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے وہ قزا ایزا تضب وجہ بے شک اللہ ماہر اللہ اسی طرح وجہ جب اس شب کے ساتھ نکاح کیا کہ عورت کے لیے مہر نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا نکاح درست ہو جائے گا جیما بھیا نا اس ذریر کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہے فیحی خلاف و ملک محمد اللہ تعالیٰ اور اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح درست ہو جائے اس کی پہلی دریل تو یہ ہے کہ نکاح کے لوگ معنی ہوتے ہیں انضمام یعنی ملانا آپس میں زین کو جوڑنا اور نکاح کے یہ لوگی معنی جو ہے زو جین کے ملنے سے ہی پورا ہو جاتا ہے جب نکاح کے یہ معنی پورا ہو گیا تو اب نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری دنوں قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا نکاح کے متعلق فن کے بالکل یہ ان کا مطلب ہے نکاح میں کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو تو میرے سے ان سے نکاح کرو تو یہ نکاحن کے سو کے لفظ ہیں یہاں پہ کہیں بھی مہر کا لفظ نہیں آیا نہ سداف کا لفظ ہے نہ مہلا کا ذکر ہے نہ اجر کا لفظ ہے نہ فری ان کا لفظ ہے یہاں پہ مہر کا ذکر ہے ہی نہیں صرف تو اب اگر ہم کہیں نکاح کے لیے مہر کو ضروری قرار دیں تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی جو کہ درست نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے بھی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا بیان کرنا مہر کا تذکرہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے جی. اب پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی تو بات کریے سمل محرو واجب و شان کے مہر شری طور پہ واجب ہے اور یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ مہر کا نک... تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے نکاح کے اندر اس کے بغیر بھی نکاح درست ہے اس کے بغیر بھی درست ہے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور دوسری طرف بات ہوتی ہے کہ مہر شہید طور پر واجب بھی ہے پھر اس کا کیا مانا ہوا جب شہید پر ایک چیز واجب ہے تو اس کے بغیر نکاح کیسے درست ہوگا یہ سوال ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مہر جو ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے واجب نہیں ہوا کہ مہر کا ذکر کریں گے تبھی نکاح صحیح ہوگا نہیں اس کے لیے واجب نہیں بلکہ مہر انسان جس چیز کا مالک بنا ہے اس کی شراکت اس کی کرامت کی خاطر ماہر واجب ہے نکاح تو اس کے بغیر بھی درست ہو جائے گا لیکن مہر جو صحیح طور پر انسان کے اوپر واجب ہوا ہے تو چیز پر جس چیز کا انسان مالک بنا ہے وہ بڑی خاص احترام ہے جی ہاں اس کی وجہ سے مہر کیا ہے واجب ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا واجب ہونا یہ شک نہیں ہے مقض اللہ تزم بجانا بھی شک محرا اور اسی طرح مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اس صورت میں کہ جب اس شرط پر نکاح کیا کہ عورت کے لیے مہر جائے گی سرے سے یہ شرط لگا دی تو تب بھی نکاح درست ہے یعنی مہر کی بالکل نفی کرنے سے بھی نکاح درست اور جائز ہو جائے گا لیکن اس میں امام علیک رحمت اللہ علیہ کا اختلاف ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مہر کی نفی کرنے سے نکاح درست نہیں ہوگا مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ کے نکاح جو ہوتا ہے نکاح امام ایماماری کا مسول فرماتے ہیں یہ ہے بدلے کا عصل ہے لہذا اس میں کا تذکرہ ضروری ہے کہ جس طرح مرض جو ہوتا ہے آدمی وہ ایک چیز کا مالک بن جاتا ہے اسی طرح عورت کی ملکیت میں بھی کچھ آنا چاہیے اور عورت کی ملکیت میں جو آئے گا وہ مہر ہوتا ہے لہذا مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے ایماماری کا مسول یہ فرماتے ہیں فرما جب کہتے ہیں کہ نہیں مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اور مہر کی نفی بھی کر دی, دی جائے گا آگے دیکھیے مہر کی کم سے کم مقدار کم سے کم کتنی ہے وہ چیز کے جو دہ کے اندر سمن بننے کی اہلیت رکھتی ہے سمن بن سکتی ہو وہ جائز ہے اس کا مہر بننا بھی عورت کے لیے وہ مہر بھی بن سکتے ہیں حق وہ تقدیر <اِلَيحَا> لہذا اس کو متعین کرنا بھی اس کا اندازہ بھی اس کو مقرر کرنا بھی عورت ہی کے سپرد ہوگا وہ کتنا مہر لے گی قولُهُ عَلَيْهِ السلام اور احناز کے دریف اللہ کے نبی کا فرمان لن کہ مہر جو ہے وہ دس درن سے کم نہیں ہوگا بلی امن کو حق کو شرح وجوہ اظہار محل لی اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہ حق شرح ہے شریعت کا حق ہے اور یہ واجب بھی ہے یہ محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ببو والا تو ایسی چیز سے اس کا اندازہ لگایا جائے گا قدر ہو بیمال ہو اس محل کا اندازہ ایسی چیز سے لگایا جائے گا جو خطر جو عظمت والی ہو وہرت ہو اور وہ کم سے کم دس درم ہے استدلال استدلال کرتے ہوئے قیاس کرتے ہوئے سرفا کے نصاب پر یعنی چوری کے نصاب پر کیونکہ اگر دس درم سے کم میں چوری کی ہے کوئی ایسا مال چورا ہے جو دس درم سے کم کی مالیت کا ہے تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا یہ شریعت مقرر ہے اگر دس درم یہ اس سے زیادہ کی مار کی چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس نصاب پر قیاس کرتے ہوئے کم سے کم دس درم لگائے گئے ہیں کہ یہ دس درم مہر مقرر کیا گیا کم سے کم تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس بارے میں اختلاف ہوا مہر کی اکثر مقدار کے متعلق تو کسی کا کبھی اختلاف نہیں ہے جتنا بھی مہر مقرر کیا جائے گا وہ ادا کیا جانا چاہیے وہ واجب الا ہوگا البتہ کی کم مقدار کے متعلق کرام کا اختلاف ہے حضرات کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار دس ہے یعنی دس سے کم میں مہر کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا دس گرم کم سے کم مقدار ہے اور حدیث بیان کر دی دیما جبکہ امام شاقرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اکثر کی کوئی حد نہیں ہے اس طرح عقل ماہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے وہ کہتے ہیں عقل میں جس طرح کی چیزیں ایک روپے میں دو روپے میں ایک دینار میں دو دینار میں خریدی فروخت کی جا سکتی ہیں تو جو چیز دیں میں سمند بننے کی اہلیت رکھتی ہے وہ ماہر بھی بن سکتی ہے یعنی ایک دینار مقرر کر دیا دو دینار مقرر کر دیا چار دینار مقرر کر دیے یہ بھی کیے جا سکتے ہیں امام شاقر رحمتہ اللہ یہ فرماتے ہیں یعنی ان کے نزدیک اکلے ماہر کی بھی کوئی حق نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جسے حقدے بہ में سمر بنایا جا سکے وہ مہر بننے کے قابل ہے <coughs> تو امام شاطی رحمتہ اللہ کی دلیل یہی ہے اور پھر امام شاطی رحمتہ اللہ علیہ ایک اور بات بھی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مالی محترم کے بدلے میں ہے مہر اور اس کا حق جو ہے وہ صرف عورت کو ہے لہذا لہٰذا عورتیں زیادہ مقرر کرے اس کی مرضی ہے جتنا مقرر کرے گی اتنا ہی اس کو دیا جائے گا اتنا ہی اس کو ملے گا لیکن آناز رحم اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ حدیث میں واضح الفاظ آگے لا لا یہ الفاظ آگے لہذا اس حدیث کی روح سے اب اگر عورت چاہے بھی تو دس سے کم نہیں کر سکتی اگر کم مقرر کر بھی دیا پھر بھی دس ہی مارل مقرر ہوں گے دس ہی دینے پڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے اس کو پھر ایم احناف نے قیاس کیا ہے چوری کے نصاب پر کیونکہ اگر یعنی جو عزود کاٹا جاتا ہے انسان کا جو چوری کرتا ہے تو ایک عزود کی قیمت گویا کے دس ماہر ہوئی تو یہاں بھی چونکہ آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کا مالک بن جاتا ہے گویا ایک عزد کا مالک بنتا ہے تو اس کی قیمت بھی کیا مقرر ہوئی دس درہم تو اس کے اوپر اس کو قیاس کیا احناف نے اس مسئلے لہٰذا یہ حکم جاری کر دیا دیکھیے اور اگر شوہر نے دس دن سے کم مہر متعین کیا تو ہمارے یہاں فلاح الاشرت و ایندنا ہمارے نزدیک یعنی احمد کے نزدیک کیا ہوگا دس درم ہی عورت کو मिलेंगे گے شوہر اگر سے کم متعین رہا لیکن نہیں کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے دس درہم ما... دس ہی ملے گی وقال نے زفر رحمۃ اللہ, زفر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ اس عورت کے لیے ماہر مسلی ہوگا شوہر کو بھی طرح سے کم کیا ہے اور کم متعین ہو نہیں سکتا کیونکہ شریعت کا حق ہے دس درم تو لام دس درم ہوگے دیگر لیکن امام فرماتے کے نہیں اب اس کے لیے ہوگا کا امام کامان ظبرحمۃ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو چیز مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اسے مہر متعین کرنا نہ کرنا برابر ہے جو چیز مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اس کو پھر مہر متعین کرنا اور اس کا نہ کرنا یہ برابر ہے مولانا اللہ فسادہ مادری تسمیشر جی اور ہمارے ذریعے یہ ہے مقرر کرنا, کرنا کہ اس تعین کا فساد حق شرح کی وجہ سے ہے وقد سارا مقدیم بلاحاشہ اور وہ حق شرا دس سے پورا ہو گیا اور رہی یہ بات کہ جو عورت کی طرف راضی ہوتا ہے تو وہ دس دن پر راضی ہے اس لیے کہ وہ دس سے کم پر بھی راضی ہے ہم نے جو یہ کہا کہ اگر مرد کی طرف سے دس دن مقرر ہوں دس دن سے کم مقرر ہوں تو ہم نے کہا نہیں بلکہ دس دن سے کم میں تو ماہر ہوگا ہی نہیں اس لیے کہ لا من اشد تو اللہ دس جرم ہوں گے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کی طرف ہے, ہے مہر والا اور وہ جب دس جرم سے کم پر راضی ہے تو دس درم پر توانا بھی آدمی والی اور عدم تسمیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے عدم تسمی کا مطلب ہوتا ہے یعنی مقرر نہ کرنا اس کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے من کہ کبھی جو ہے وہ عورت تکرم تقرر کے بغیر بھی مالک بنانے پر راضی ہو جاتی ہے بلا طرزاتی میری لیکن وہ معمولی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوتی اللہ کہا قبل بیہ تجیب علماء اور طلاق قبل دوبول ہو گئی تو پھر ہمارے علماء کے نزدیک پانچ اس کے اوپر واجب ہوں گے مسا واجب ہوگا مرد کے اوپر جیسے کہ جب وہ کوئی چیز متعین نہیں کرتا اور طلاق ابر بل ہو جائے تو اس روپئے مطالواز ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی متا ہو گئے متا میں تین کپڑے آتے ہیں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے نکاح کے وقت دس درم سے کم مہر متعین کیا تو اکثر ایما انناس کے نزدیک اسے پورے دس درم دینے ہوں گے لیکن امام زفر رحمۃ اللہ کے ہاں شوہر عورت کا ماہر مصر ہی واجب ہوگا خاص وہ کتنا بھی ہو امام ضف الحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز یا مقدار جس بننے کی صلاحیت نہ ہو اس کو ماہر متعین کرنا یا نہ کرنا دو چیزیں برابر ہیں اور مہر نہ بنانے یا مہر مقرر نہ کرنے کی صورت میں شوہر پر کیا ہوتا ہے مہرے مصری واجب ہوتا ہے لہذا اس صورت میں مہارے مصری ہی دیا جائے گا امام رحمۃ اللہ کی یہ دلیل ہے جس دیگر اعمیر امنات کی دلیل یہ ہے کہ ماہر سے دو چیزیں متعلق ہیں دو حق متعلق ہوتے ہیں ایک تو حق شہ شریعت کا حق یعنی وہ کیا ہو کم سے کم دس درم ہو اور دوسرا ہوتا ہے عورت کا حق یعنی ماہر دس درم سے زائد ہو عورت کا حق تو حق یہی ہے نا دس درم شریعت کا حق ہو گیا اور عورت کا حق اس سے زیادہ ہو تب ہے اور اصل بات تو یہی ہے کہ جب دونوں حقوق کی رعایت کی جائے حق عورت کی بھی اور حق شریعت کی بھی لہذا جب دس جرم سے کم مہر متعین کیا گیا تو شریعت کے حق کی رعایت کی وجہ سے ہم شوہر پر دس جرم واجب کرتے ہیں یعنی اکثر حالانکہ عورت کے حق خاطر تو دس پر اضافہ کرنا چاہیے تھا مگر جب اس عورت نے خود ہی دس جرم سے کم مہر پر اپنی مندی کا ظاہر اظہار کر دیا اور اپنا حق ثابت کر دیا تو اب کسی اور کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر لہذا شوہر اگر دس درم سے کم مقرر کرتا ہے تو اس کے اوپر دس درم کو لازمی مقرر ہوتی ہے اور جو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ جب شوہر نے دس درم سے مہر کم مقرر کیا تو گویا کہ اس نے مہر کا نام ہی نہیں لیا یعنی مقرر کرنے کو مقرر نہ کرنے پر قیاس کیا تھا تسمیا کو عدم تسمیا پر قیاس کیا تھا تو اس کا جواب میرے والا ماں کا ہے کہ بھئی تسمیا تو عدم تسمیا پر قیاس کرنا درست نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے ایک ہوتا ہے مہر کا مقرر کرنا اسے کہتے ہیں تسمیا ایک ہوتا ہے عدم تسمیا مہر کو مقرر نہ کرنا ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ کبھی تو عزد کی طرف سے یعنی تقرر احسان وہ ایسا کرتی ہے جو پورا مہر ہی معاف کر دیتی ہے اور بغیر کسی ایون کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک راجیول کے سپرد کر دیتی ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی اخبار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی مقدار پہ راضی بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی مقدار اپنے لیے بات سمجھتی ہیں اس لیے جب عدم تسمیہ کی صورت میں یہ بات لازمی نہیں آتی کہ وہ دست درم پر راضی ہو جی ہاں اور آگ تسمیہ کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب نکاح میں مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے مہر مچھلی واجب ہوتا ہے لیکن تسمیا کی صورت میں اگر مہر مقرر کر دیا لیکن وہ ہے دس جن سے کم تو اس صورت میں جب وہ دس جنم سے کم پر راضی ہے تو دس, پر دس درم پر تو بدرجہ اولا اولا نہیں ہوگی اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ اگر مرد کی طرف سے دس جنم سے کم مہر مقرر کیا تب بھی اسے تھکے شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے دس گرن ادا کرنے پڑیں گے اور دوسرا مسئلہ یہ ذکر کر دیا کہ اگر قبر دخول طلاق ہو گئی تو اس صورت میں باقی آئمہ کے یعنی آئمہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ پانچ گرن دینے پڑیں گے جی کیونکہ کامل صورت میں اچھا ولانا سے ولا انسادہ ناردہ تسمیتی لحاف کی شرعی وار بے لا شراکی یہ دیکھیے ولانا یہ ہماری دل ہماری دل کا مطلب ہے کہ اکثر ائمہ امناس کی دلیل کیونکہ امام زبر بھی احناز کی ہیں لیکن وہ اختلاف رکھتے ہیں ولا انس حسم لحق کی شرعی ہماری دلیل یہ ہے کہ تسمیہ کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا متعین کرنا مہر کا کہ اس کا فساد یعنی اس تعین کا مہر کے متعین ہونے کا فساد لحق کی شرعی، یہ حق کے شریعت کی وجہ سے ہے جو اوپر بات کی تھی نا کہ اگر آپ کا متعین کیا جی تو اس کو دس ہی دینے پڑیں گے اور امام زبر حمالہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے دس سے کم متعین کیا گویا کہ اس نے متعین کیا ہی نہیں گویا کہ یوں ہو گئے جیسے اس نے مہار کا لفظ ذکر کیا ہی نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فساد تصویر یعنی اس مقرر کرنے کا فساد ہے یہ جو, جو مقرر کیا ہوا ہے یہ حد کے شرح کی ہی وجہ سے ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دس گرن سے کم متعین کیا ہے دینا پڑے گا دس درم یہ حق ہکشرا کی وجہ سے مقصد بلاشراتی اور یہ تبھی پورا ہوگا یہ فساد تب ہی ختم ہوگا جب آدمی کے اوپر دس درم لازم ہوا بلا اشراتی رضا بے مادنہ جو عورت کی طرف جواب پر ہے تو عورت تو دس درم پہ راضی ہے کیونکہ مرد اگر, اگر کم متعین کرتا ہے تو بچاؤ کا عورت کو شرماتے ہو گیا احسان کرتے ہوئے مرد پر وہ دس سے کم پر بھی راضی ہو جائے گی جب وہ دس سے کم پر راضی ہے تو جو ہم نے کہا کہ دس جنم دینے پڑیں گے اس پر تو وہ بدل جاؤ نہ راضی جی ہاں والارہ بھی عدم تسمیہ تھی امام ظفر نے تسمیہ کو عدم تسمیہ پر قیاس کیا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں عدم تسمیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ ایک چیز متعین ہے آپ اس کو کیسے غیر متعین سے قیاس کر رہے ہیں آپ کا یہ قیاس فارغ ہے قیاس کرنا ٹھیک نہیں تو دوسرا مسئلہ تھا دخول والا اس میں اکثر احمد اناس کے نزدیک جو ہے سلاثہ احناس ہیں مراد رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد امام اعظم حنیفہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ظفر اختلاف کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی جب دس درم متعین ہوئے تھے تو اس میں طلاق قبر الخر ہوگی تو پانچ درم ادا کرنے پڑیں گے جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ تاجیب الباط القمار یوسف مشین کے جب نکاح کیا جائے اور اس میں مہر کا ذکر نہ کیا جائے اور طلاق قبر الدر ہو جائے روزان کے ملنے سے پہلے ہی تلاشی گئی تو اس صورت میں مسا واجب ہوتا ہے اور مسا تین کپڑے ہوتے ہیں وہ تین کپڑے دیے جائیں گے سر کوئی ان مسلمہ منشادہ تعلیم مصنفہ عمر سے ان شاء انشاءاللہ سے کل کریں گے